ہم بھی اگر غیر اللہ کو پکارے ہیں جن کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے تو ہم مومر رہیں گے یا کفر کی طرف چلے جائیں گے قفر کی طرف لیکن دنیا غیر اللہ کو پکارتی ہے بالکل پکارتے ہیں سمجھے جی آپ فرما دیجیے نادو کہ پکارے ہم سبائے اللہ کے ما ان معبودوں کو کہ نہ نفع دے سکتے ہیں ہم کو نہ نقصان پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ لوٹائے جائیں گے ہم اپنی ایڈیوں کے اوپر کافی بن جائیں گے بعد اس کے کی ہدایت دی ہم کو اللہ نے اور ہماری مثال ایسے ہو جائے گی جیسے ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہو خود مجھے ایک آدمی نے خود بتایا تھا کہ میں جنگل میں سفر کر رہا تھا تو جنات نے مجھے ایسا مقبوط الحباس بنا دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں کس طرح ہوئے جانا ہے تو گائے گائے جنات ایسے کر دیتے ہیں دماغ کے اوپر اثر ڈالتے ہیں بندہ محبوط الحواس بن جاتا کوئی پتہ نہیں چلتا کہاں جا رہا ہوں کدھر جا رہا ہوں یہ کل لذیذ پھر ہمارا حال مثل اس کے ہو جائے کہ اس ہو ہوئی شیاطین راستہ بھٹکا دیں اس کا جنات شیاتین سے مراد جنات ہیں مقبوط الحواس بنا دیں راستہ اس کا بھٹکا دے جنات زمین کے اندر اس سال میں کو حیران ہو پھر ہوتا ہے سے ہے نا جی وہ جس آدمی کو جنات مخبوط الباس بنا دیتے ہیں ساتھی ہی اس کو پکارتے ہیں وہ ادارہ وہ ادھر راستہ ہے وہ ادھر بھاگتا ہے وہ ادھر بلاتے ہیں وہ ادھر بھاگتا ہے واسطے اس کے ساتھی ہی ہیں بلاتے ہیں اس کو طرف ہوں. ٹھیک راستے کے خدا کا منہ ٹھیک راستے کے اعتنا سے پہلے یقولون معذوف ہے یقولون الہو اس کو کہتے ہیں وہ ادھر آ. لیکن وہ آتا ہے ولائی ہی آتی ہیں ان کے پاس نہیں آتا یقول الہو اعتنا کہہ کے نہیں آتا تو آپ فرما دیجئے ہم اس طرح نہیں چاہتے کہ ہم بھٹک جائیں سیدھے راہ سے ہم وہی راہ لیں گے جو اللہ کی راہ ہے کس کی راہ ہے یہی ہے قرآن حدیث کی آپ فرما دیجئے بے شک اللہ کی راہ ہی وہ سچی ہدایت ہے خد اللہ سے مراد اللہ کی راہ اور حکم کیے گئے ہم تاکہ پورے فرما بردار بندے رب العالمین کے واہ امرنا ادھر بھی امرنا معصوف ہے اور حکم کیے گئے ہم یہ کہ قائم کرو اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہوا کہ قائم کرو نماز کو اور ڈرتے رہو اللہ سے وہی وہ ذات ہے ایسے اس کے کی اکٹھے کیے جاؤ گے وبلزی دلی اکلی نمبر تیرہ وہی وہ ذات ہے جس نے بنایا آسمانوں کو زمین کو با فائدہ بے کا منہ با لیکن یہ سمجھیے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہنے یہ نظام ایک دن ختم ہو جائے گا اور کیا کہم ہوگی کیا یوم یقول یقون جیس دن فرمائیں گے اللہ تعالی ہو جا حشر یہ نیچے حشر کا منع لکھو کیا فرمائیں گے اے قیامت ہو جا یہی فرمائیں تو قیامت ہو جائے گی ہو جا تو اے حشر پر ہو جائے گا سب اٹھ کریں گے کول ہو ان کی یہ بات اثر ہوگی یہ معنی ضرور لکھ لو اللہ تعالیٰ کی یہ بات کیا ہوگی حق کا منع بآسر ہوگی فوراً اثر ہو جائے گا اللہ فرمائیں گے کل ہو جائے حش تو تمام کائنات اٹھ کھڑی ہوگی اللہ کے حضور بالا الملک یومزن اور خاص اس کے لیے سلطنت ہوگی جس دن پھونکا جائے گا سور کے اندر یہ دوسرا سور وہ جاننے والے پوشیدہ کا حاضر کا واہ خبرو میرے محترم یہ کتنی دریا گئے تیرہ نا اور آنے ہیں سترہ ہوں گے لیکن درمیان میں دلیل نقلی شروع ہو رہی ہے وائز کال ابراہیم دلیل نکلی نمبر اس دلیل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آئے تفصیلا تفصیلان اور آگے سترہ انبیاء کا ذکر اجمالان ہوگا اتنی تھا سترام بیاہ کا بھی ذکر آ رہا ہے اور جب فرمایا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو بھائی ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر تھا یا تارخ تھا تاریخوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیا تھا تارخ سمجھے لیکن قرآن میں تارخ کا ذکر نہیں ہے کیا ہے آگر ہے تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ آذر باپ تھا تارخ نہیں تھا لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یوں تطبیق دی جا سکتی ہے کہ تارق اس کا ہو نام تارق کیا ہو نام ہو جیسے تاریخ ال میں لکھا ہوا ہے اور آذر جو ہے یہ لقاب اس کا کیونکہ آذر اصل میں ایک بت کا نام تھا تو اس بہت کی چوں کے یہ پوجا کرتا تھا لہٰذا اس کا لقبی کا بن گیا آذر بن گیا تو دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں آزر لقاب ہو تارک کیا ہو نام ہو ہمارے علاقے کے اندر بریلیوں کا اور جماعت اسلامی کا جھگڑا ہو گیا جماعت اسلامی کا اللہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر تھا بریلی کہتے نہیں تارک تھا میں نے ان کو کہا وہ کیا فضول جھگڑا کر رہے ہو دونوں کال تو ملتے ہیں خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو آج کے بعد میں نہ سنوں تمہارا یہ جھگڑا تو میری بات مان لیتے ہیں وہ میں بڑا ملا ہوں نہ صلاحے کا تو چھوٹے بریلوی باندھ لیتے ہیں مان لیتے ہو میں نے ختم کرا جی دیا ہاں وقت ضائع کر رہے ہو بالکل جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آضر کو کیا بناتا ہے تو بتوں کو ماں یہ اپنے ہاتھ سے بت بنا کے اس کی پوجا کرتا ہے وہ میں دلی کی جامع مستے سے نیچے اترا ہم دیو بند گئے دلی گئے تو دیکھا تو آگے بتوں کی دکان تھی یہ پلاسٹک کے بت بنے ہوئے تھے بہت سے کوئی حسین جمیل ایسے ایسے تو آدمی بیٹھا ہوا تھا میں وہاں جرف بھی کی ایک دو دفعہ تو ان کو کہا ماشاءاللہ اللہ جی آپ خدا فروش بنے ہوئے ہیں کیا بنے ہوئے ہیں خدا فروش خدا کو بیچ رہے ہو ٹھیک ہے خدا بک رہے ہیں وہاں. اچھا جی کیا بناتا ہے تو کو معبود بے شاک میں دیکھتا ہوں کام کو, کو گمراہی سری کے اندر اب دیکھو اعلان کر دیا نا بالکل گمراہ ہو آہ, یہ ہے ابراہیم السلام واحد ہاں مولانا فرماتے ہیں نا سلطان بابو رحمت اللہ علیہ. آہ, یقین دم دری آلم کے لا دریالم علو والا مسجودہ فلکو نین والا مطلوبہ علو چوتے غدستاری بیا تنہا ج غمداری مجواز غیر حق یاری قلا فتح اللہ جب تو نے تیگ لا ہاتھ میں لی ہے تیگ لا سے مراد ہے توحید لا اللہ کل اللہ تو میدان میں آ جا اعلان کر دے کہ میں موبائل اور مشرقین کے ساتھ میرا تعلق نہیں تو تیغ لا بستاری غم داری آ جا کے لا مجواز حق یاری کے لا پتہ اللہ غیر سے مدد نہ مانگو کیونکہ مشکل کشا فقط کون ہے یہ شعر کس کے ہیں سلطان باہو کے ہیں جن کا مزار جھنگ کے اندر ہے سلطان باہو ان کو کہو ان کی منتے تو دیتے ہو پھر دیتے ہو تواد بھی کرتے ہو اس کی بات تو مانو کیا کہہ رہا ہے سلطان باہو رحمتہ اللہ چالی وکدا الکنوری ابراہیم مرتمۃسماوات اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے عجائبات دکھائے آسمان و زمین کے کیا دکھائے تاکہ ہماری توحید کے اوپر دلائل قائم کرے یہی عجائبات چاند سورج ہاں؟ ستارہ یہ عجائبات آ رہے ہیں اور اسی طرح دکھاتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کو اجائے باد کے نیچے لکھو اجائے بات اجائے باد آسمانوں کے زمینوں کے لے یس تدل عبارت کا معذوف ہے تاکہ ان کے ساتھ استدلال کرے اور تاکہ ہو جائے کامل یقین کرنے والوں سے فلمبا جنا اللہ چنا تو شروع ہوگا گیا جی دلائل اجائے بات پر جب چھا گئی ان کے اوپر رات دیکھا شکارے کو قال ہاضہ ربی فرمایا میں یہی ہے میرا رب اے حاضر ربی کا معنی یہ نہ سمجھنا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو رب مان رہا تھا یہ شرک نہیں تو ابراہیم تو مشرک نہیں تھے تو لکھ لو حاضر ربی میں یا استفہام انکاری ہے یا استفہام بادری کے تبقیت ہے یا استفام انکاری ہے یا یہ قول بطری بطریق تبکیت ہے میں سمجھاتا ہوں اس میں استفام انکاری ہے یا یہ قول بطری بطریق تبکیت ہے تبقیت مانا خاموش کرنا یہ کاف لکیر والا خاموش کرنا استفام انکاری تو یوں ہوگا ہا یار بھی کیا یہ میرا رب ہے استفام آ گیا نا ہم لوگ سے کیا یہ میرا رب ہے تو استفام انکاری نہ ہو انکار کر رہے ہیں مان رہے ہیں یا بدتریق تبقیت ہے بدطریق تبقیت کا معنی یہ ہے جیسا کہ ایک مواحد ہونا لڑکا وہ گھر جائے اور اس کے ماں باپ یہ کہیں کہ بیٹے ہمارے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں مرشید ہوئے ہیں کیا ہیں مرشید ہوئے ہیں پیر صاحب آئے ہوئے ہیں سمجھے نماز کا ٹائم ہو گیا پیر صاحب نے نماز نہ پڑھی روٹی خوب کھائی نماز نہ پڑھی داڑھی بھی پیر صاحب کی منڈی ہوئی موچھیں بڑی ہوئی تو بچہ ماں باپ کو کہے اچھا یہی ہمارے پیر ہیں یہی ہمارے پیر ہیں تو بطری کے تبقیر غیر ہے یا نہیں یعنی اور صاف تو پیریں کے پائے نہیں جاتے یہی ہمارے پیر ہیں تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہارے گمان کے مطابق عقیدے کے مطابق یہی ہمارا معبود ہے کون ستارہ پر میں حاضر ربی بھی فلم آفرا جب غائب ہو گیا تو پھر نہیں محبت رکھتا میں غائب ہونے والوں کے ساتھ جن میں تغیر آئے جن میں کیا ہے تبدیلی آئے وہ معبود نہیں بن سکتے اس میں تبدیلی آئی تھی یا نہیں تو دل میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا یہ جو نظر رہے ہیں نا یہ چمکیلی چیزیں نظر رہی ہیں تغیرات ہیں ان میں یہ خدا نہیں ہیں تو دل میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا بس جان گئے ہم کے تیری پہچان یہی ہے بس جان گئے ہم کے تیری پہچان یہی ہے دنیا میں محبوب نظر آتا ہے محبوب حقیقی دل میں تو ہے فلم کمرا اچھا جی یہ چان اپنا ستارے صاحب تو غائب ہو گئے پھر جب دیکھا چاند کو چمکنے والا فرمانا گیا ہاضا ربی وہی بات ہے پہلی جب, جب یہ بھی غائب ہو گیا تو فرمانے لگے گے لا یا دینی ربی میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے تو ان کے عدم اشراق پہ چھ دلائل ہیں دلیل نمبر ایک لکھو یہ ابراہیم علیہ السلام کے عدم اشراق پہ چھ دلائل اچھا جی دلیل نمبر ایک البتہ اگر نہ رہنمائی کرتا میری میرا رب تو ہو جاتا میں قوم گمراہ سے فلم مارا شام سے جب دیکھا سورج کو جی دن ہو گیا وہ تو رات تھی نا ستارہ تھا چاند تھا جب دیکھا سورج کو چمکنے مارا اکبر یہ فراہم سے بڑا ہے بس جب غائب ہو گیا فرمانا کہ جی اے میری قوم بے شک میں بری ہوں تمہارے شرک سے یہ دلیل نمبر کتنی ہے جی دو ہے انی وجاہت و دلیل نمبر تین بے شک میں نے متوجہ کیا اپنی ذات کو واسطے اس ذات کے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو یکسو ہو کے اور نہیں میں مشرقین میں سے یہ دلیل نمبر چار ہے وہ ماں نہ مرالمشرقین انی وجاہتوں کے نیچے کا لکھ لیجیے تین یہ چار اور جھگڑا کیا اس کی قوم نے یہ تو کیسے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ گیا ہے تو ابراہی کالا یہ دلیل نمبر 5 فرمان علی کا جھگڑو میرے ساتھ اللہ کی توحید کے بارے میں حالانکہ اللہ نے مجھ کو ہدایت دی ہے اور نہیں ڈرتا میں ان معبودوں سے کہ تو شرے کون جن کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا یہ آپ جائیں گے نا اپنے علاقے کے اندر توحید پہنچائیں گے تو لوگ آپ کو ڈرائیں گے کہ ہمارے پیر تجھے کیا کریں گے بعد دعا دیں گے تیری اولاد نہیں ہوگی ایسے مر جائے گا ڈرنا نہیں شیخ القرآن مرحوم فرماتے تھے مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ او بریلوی وہ تو ٹھوک وجہ ایسے ڈنڈا مارتے تھے اگر تمہارے پیروں میں کوئی اختیار ہوتا تو غلام اللہ کب سے مر جاتا آ ادھر سے پھونکا دیتے تمہارے پیر ادھر سے پھونکا دیتے مولا. تو غلام اللہ کا زندہ رہنا دلیل ہے کہ تمہارے پیروں کے پیار میں کچھ نہیں دی اچھا جی اچھا جی اور نہیں ڈرتا میں ان معبودان باطلہ سے جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کا ہاں مگر یہ کہ چاہے رب میرا کوئی اللہ مجھے کچھ تکلیف دے تو پھر تم کیا کہو گے اس کو پیر نے تکلیف دی اور رب دیتا ہے فراق ہے رب میرا ہر چیز پہ بیت بار علم کے کیا نہیں سمجھتے تم اور کیوں ڈر میں معاشراق تم ان معبودوں سے جن کو تم شریک ٹھہرات اللہ کا حالانکہ نہیں ڈرتے تم اس بات سے کہ خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہو تم ڈرتے ہو کہ شریک کرتے ہو تم ساتھ اللہ کے ماں ان معبودوں کو کہ نہیں اتارا اللہ نے ساتھ اس کے تمہارے پر کوئی دلیل خدا نے کوئی دلیل دیا ہے کہ شہباز کلندر کے اختیار میں ہے مشکل کشا ہے دیا دری پائی الفریقائن بس کون سا دو فریقوں میں سے دو فریق کون جی مواحد اور مشرق ان دو میں سے کون زیادہ لائق ہے ساتھ امن کے گھر تم جانتے ہو تم نہیں فیصلہ کرتے تو ہم سے پوچھو کہ امن کا مستحق کون ہے اللہ زینا اصحاب امن کا بیان اصحاب امن کا بیان جو لوگ ایمان لائے اور نہیں خلط ملط کیا اپنی ایمان کو ساتھ شرک کے ایمان کے ساتھ شرک ملاوٹ نہیں کی تو ایمان کے ساتھ لوگ شرک کی ملاوٹ کرتے ہیں یا نہیں مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے کہتے یا کن آبدو آئی کنستی یہ ایمان ہے یا نہیں ہاں جب مسجد سے باہر نکلے تو لوگ اسے پوچھتے ہیں بھائی بابا کی دربار بھی ہے ادھر کوئی یا نہیں ہے بابا کی دربار ایسے میں تو جب بابا کی دربار بتا دیتے ہیں تو وہاں جا کے سجدہ کر رہے ہیں نہیں دی؟ تو دیکھو ایمان کے ساتھ شرک کو خلط مرت کر دیا ہے نہیں آ ایک بھیک مانگنے والا کلندر آپ کے پاس آتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہو خدا حسین برقا دیوی خدا کے ساتھ کس کو ملا رہا ہے حسین خدا حسین برق کا دیوی خدا برقہ تکیلا نہیں دے سکتا تو یہ کیا کر رہا ہے توحید کے ساتھ ملاوٹ کر رہا ہے شرک کو فرمایا شرک کی ملاوٹ کا تن کریں الاحم المن ان کے لیے امن ہے اور وہ راہ پانے والے ہیں تل کا حجت یہ دلیل نمبر چھ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے فرمایا یہ دلیل تھی ہماری دی ہم نے وہ ابراہیم کو قوم کے مقابلے نرف و درجات من نشا بلند کرتے ہیں ہم درجے جس کے چاہتے ہیں ابراہیم کا درجہ بلند کیا بے شک رب تیرا حکمت والا ہے جاننے والا ہے میں نے جب اپنی قوم کے اندر توحید بیان کی تو میری قوم بھی کہتی تھی کہ ہمارے پیر جو ہے نا اس کو بد دعا کریں گے اس کی اولاد نہیں ہوگی بیٹے نہیں ہوں گے کہ بیٹیاں ہوں گی تو خدا کے قدرہ میرا ایک بیٹا دو بیٹے تین بیٹے چار بیٹے ہی بیٹے اب بڑے پریشان ہو گئے وہ تھے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں کچھ نہ بنا تو اللہ تعالی نے فرمایا تم کہتے ہو کہ ابراہیم کو بد دعا کریں گے کون یہی بت جن بتوں کو توڑا تھا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بد دعا کچھ نہیں ہم نے ابراہیم کو کیا دیا اسحاق بھی دیا یعقوب بھی دیا بیٹوں والا بنایا پوتوں والا بنایا اسحاق بیٹا تھا یعقوب کیا تھا ہوتا تھا دیکھو جی ٹھیک ہے جی نتیجہ استقامت نتیجہ استقامت بخشا ہم نے واسطے اس کے بیٹا یا پو پوتا ایسا نمبر ایک نمبر کو کتنی نبیوں کے آئیں گے جی سترہ نبیوں کے واقعات آئیں گے ادھر یا نام آئیں گے کلن ہزائنا ہر ایک کو ہم نے کامل ہدایت دی اور نو کو ہدایت دے چکے تھے ہم پہلے سے ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے سے ہم اس کو ہدایت دے چکے تھے نو علیہ السلام کو ہدایت دے چکے تھے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے وہ مین ضروریات ہی دا وہ ہدا نا مین یہاں بھی ہدای مقدر ہے کہ ضروریات ہی جو ہی ضمیر ہے نا ہی ضمیر کے نیچے نو لکھو ہی ضمیر کا مرج ہے کس کو بناؤ یو کو اور ہدایت دی ہم نے نو کی اولاد سے داود کو سمجھے جی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوح کی اولاد سے کس کو ہدایت ملی دود علیہ السلام اور باقی نبی آ رہے ہیں نا سارے سمجھے جی نو کی اولاد ہیں سارے کے سارے بعد مفسرین نے ہی ضمیر کا بن جا کس کو بنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بنے ابراہیم کے اولاد لیکن جو نبی آگے آ رہے ہیں نا یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں پھر ان کو تعویل کرنی پڑتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کو اولاد جسمانی ہیں کوئی روحانی ہیں کیا تو روحانی بیٹے تو سب ہو گئے تو میں نے کس کی طرح ضمیر کا مرجہ کیا ہے تو اشقالات دور ہو گئے کیونکہ جتنی کائنات ہے نا ساری کس کی اولاد ہے اب نو کی اولاد ہے نو کو آدم شانی کہتے ہیں سمجھے اور ہدایت دی ہم نے نو علیہ السلام کی اولاد سے سداؤت کو یہ کتنی نمبر لکھنا ہے چار اسحاق نمبر ایک یعقوب دو نو نمبر تین اداؤد نمبر چار سلیمان نمبر پانچ ایوب چھ یوسف سات نوسا آٹھ ہارون نو اور اسی طرح بدلا دیتے ہم نے کوکاروں کو ذکریہ کو. دس یا یا گیارہ عیسیٰ بارہ الیاس تیرہ کلو منف صالح سارے کے سارے کامل نیک تھے صالحین کے نیچے کا لکھنا ہے کامل اسماعیل کتنے نمبر آ. اور الصع نمبر پندرہ ال یسا کہا شا لکھو حضرت الیاس کے چچا چچاد بھائی تھے ال یسا حضرت الیاس کے چچا داد بھائی تھے پندرہ یونو سولہ لود کتنی دی سترہ و کلن فضل عالمین اور ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے جہان والوں پہ یہ تو تھے جی نبی اب آگے غور غور فرمائیے آگے فرماتے ہیں ان نبیوں کے جو باپ تھے اولادیں تھیں بھائی تھے ان کو بھی ہم نے ہدایت دی لیکن سب کو یا بعض کو بعض کو سب کو ہدایت نہیں اب ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے آگر ہدایت پہ تھے اس لیے وہ من تبیزیہ بناؤ گے وہ من آ من کیا ہے تبیزیہ اور ادھر ہدایت نا مقدر کرو گے ہدایت دی ہم نے بعض ان کے باپ دادا کو اور بعض اولاد کو بعض بھائیوں کے بعد اور برگزیدہ کیا ہم نے ان کو واہد نا ہوں ہدایت تو پہلے آ رہی تھی نا اجمالی طور پہ اب تفصیل ہدایت ہدے نا ہما مستقیم کے لکھنا ہے ہدایت کی تفصیل کہ کس چیز کی ہدایت دی سراعت مستقیم کی یا دنیا کی ہدایت دی سرات مستقیم کی اس پہ آپ اکبر کا شعر سن لی دیئے اکبر الہ آبادی کہتا ہے اکبر نے پکارا سن لو یارو اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں یاروں نے کہا یہ قول غلط تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں تو ہدایت تنخواہ کی تھی یا سرات مستقین کی تھی اکبر کہتا ہے اللہ سے یاری لگو یار کیا کہتے ہیں تنخواہ یاروں نے کہا یہ قول غلط تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ سے یاری لگاؤ گے نا ہاں تو اللہ سب کچھ دے دے گا سب سے بات یہ ہے کہ ہماری زندگی سکون قلب سے گزر رہی ہے گزر رہی ہے نا حقیقت ہے اتنی عیش سے گزر رہی ہے اطمینان سے کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چلے نا تو وہ آ کے حملہ کر دیں تمہارے اوپر کہ اپنا عیش آرام سکون قلب ہمیں دے دو ہمارے ساتھ لڑیں لیکن یہ مل سکتا ہے لڑائی کے ساتھ یہ تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے آہ آہ. اب دیکھو تم نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے ہیں وطن چھوڑا ہے تمام چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کے حوالے کر دیا ہے نا تو اللہ نہیں بنے گا ہمارا ہر ہاں؟ تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خل ہو گئی ہاں ہم تیرے تو ہمارا آ کسی کی ضرورت نہیں اللہ اللہ اللہ اللہ یا دید ہی میں یہی ہے اللہ کی دایا جبیوں جبیو جب اسکرات جس پہ اللہ نے اپنے ندیوں کو چلایا یہی اللہ کی راہ ہے اس پہ چلو یہی ہے راہ اللہ کی یاد اللہ کا منع کیا کرو بڑا بہترین مانا ہے کہ ابھی میرے ذہن میں آ گیا یہی ہے اپنے بندوں میں دے. فرمایا لو کا ہے فرض محال یا تم بال فرض اگر بہت سے معبود ہوتے تو ہو سکتے معبود ادھر بھی وہی سمجھ لیجیے ہم سے شرک محال ہے کیا ہے لیکن اس بحال کو فرض کر لو بفرز بحال اگر وہ بھی شرک کرتے تو امبال ان کے بھی کیا ہو جاتے ضائع یہ ہمارے لیے تنبیح ہے بل پر شرک کرتے تو ہب ہو جاتے ان سے وہ امبال تو کرتے تھے خلا کلزین اللہ نے ان کو نبوت عطا کی یہ وہ لوگ ہیں کہ دی ہم نے ان کے مجموعے کو ہم کے نیجے کا لکھنا ہے آ, ان کے مجموعے کو کتاب دی مجموعہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی نبیوں کے ذکر ہیں ہر ایک کو کتاب ملی ہے سارے نبیوں کو کتاب ملی ہے سترہ نبی ہیں تو بتر کتابیں شمار کرو پڑی میری لیکن ان کے مجموعے کو کیا ملا کتاب ملی ہے. کہ جیسے میں کہوں تمہارے مجموعے میں بلوچ بیٹھے ہیں یہ صحیح ہے نا اور اگر یہ کہوں کہ ہر ایک بلوچ ہے یہ کیا ہے یہ تو غلط ہے نا دیکھو جی یہی وہ لوگ ہیں کہ دی ہم نے ان کے مجموعے کو کتاب اور شریعت حکمن شریعت اور نبوت پس اگر کفر کرتے ہیں ساتھ اس نبوت کے آزمیر کا مرجع کیا ہے جی اگر کفر کرتے ہیں ساتھ اس نبوت کے یہی کافر پستا کی مقرر کیا ہم نے ساتھ اس تسلیم نبوات کے یہاں بہا کے نیچے کا لکھو گے تسلیم نبوت ایسی قوم کو جو نہیں کافر کر قوم کے نیچے لکھو مہاجرین و انصار مہاجرین و انصار تو مانتے ہیں نا قلائے کلوی یہ وہ لوگ ہیں نبی کہ ہدایت دی ان کو اللہ تعالیٰ نے کب خدا مقتدے اور صاف طریقے ان کے ابتدا کر دوں حضور کو فرمایا گیا اللہ نے اس طریق سے مراج کیا ہے صبر اور آدم حضر یہ ضرور لکھو بھائی وہ نبی صبر کرتے تھے یعنی تکلیفوں پہ پہلے نبی تکلیفوں پہ کیا کرتے تھے اور غمگین نہیں ہوتے تھے اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ بھی کیا کریں صبر کریں غم کی نہ ہوں یہ مطلب ہے پر سات طریقے ان کے اقتداء تدا کار تو یہ طریقہ ہے صبر و عدم حزن کا اقتدے جو ہے نا یہ امر کا سیگا ہے اور ہا جو ہے نا ہا یہ وقت کے لیے ہے اس کو ضمیر نہ بنانا اللہ کو ملائے ہے اجرا اخلاص کی تبلیل تبلیغ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے بھائی آپ قرآن پہنچائیں کہ اس پہ معاوضہ نہ لیں بالکل دل میں خیال بھی نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری مراد پوری کر دیں گے آپ فرما دیجئے نہیں سوال کرتا میں تم سے اوپر اس تبلیغ کے کسی معاوضے کا ان ہوا نہیں یہ قرآن مگر نصیحت ہے سارے جہان کے لیے